الحمد لله وكفاء وصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه صدق بس قفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الآن لا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من يهدي الله فهو المهتد ومن يذنل فلن تجذله ونيشا مرشدا صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين نلا ملا کتنا دینو سلو سلو تصلی معلوم بابا دب لن سلا تو سلام کا سی دے یار سولہ سلادو سلام لیا سیا ہمیں بلہ لگ پل پڑو رو چی لال پیار محبت لال پل و سلا یا سلام یا سی یار متل لال والا عالکا سہاب کا یا یا محمد سناد دے ختم برہان ہو پاک دیاکر کریم سونا چیز دل دماغ زبانوں غلطی خطا فرما بٹک کریان دے اور سہارے دکھی چین اور قرار واف یو کافی او مصطفی اجتباء تلقا مختار کل عالم الغیب عطاء الہی صلی الله تعالی علیہ وعلیہ وسلم آپ دی زلفیں حق تعالی دل مجدہ الکریم اس خفیر اخر الذلیل والذل ابقر الناس بالکل بےکار انسان محلے محمد میں کلمات بولاں گا جہاں دعائیں کلمات حضور سیدی جی اسلام کا درد سوز داج رکھنے والے اور ہر وقت اس امت کی خاطر تڑپ والے اہل مصیبتِ شہنشاہ دربارِ نبی تو روحانی جدفائز بان والے علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی و طيب عاشر جواب نے لفظ بولے سن حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی ایس نال بڑی دعاؤں واسطے میں نہیں کر سکتا اگر سمجھ گے تو بہت بہت بڑی دعا ہے بہت بڑی دعا ہے, ہے زہری قدروں کی مت گڈیاں کوٹیاں اور نہ دنیا کے دن مقام و نام اے پسند کرا گا نہیں ہیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی اور یہ مسلمان کا سرمایا حیاء نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے کہ جانی رہے دعا کر شاؤ المحفل شریف کا اہتمام کیا ماحول تعالیٰ انج مہربانی اور انج کا کرم اور ان کا فضل اور انجنی خصوصی اپنی رحمت دی نگاہ کی نگاہ برما لے دلوں میں اپنی ذات اور اپنی محبت بڑی اللہ اللہ ان حر بلال نکی کرن والے نہیں کرتے ویسے جو میں موضوع سنا گل کہ میرے دل چاہیے گل چلاواں گلجھیا جی اللہ تعالیٰ قرآن ایک ان اللہ لا اجر من احسن اس مفوب کی آزاد ہونے مجیبر یہ دردیش اللہ تعالیٰ بریف بڑی گہری پیاری اور بڑی زبردست اور اپنے حبیب کی عزمت شان نو اجاگر کرنے والی آیت اللہ تعالیٰ قرآن دا لا ترف اصواہ مجید کے اصول بیان ہے کہ اصی کرنا دے اجر ضائع نہیں دے انہوں نو اجر ضرور دیا پر دوسری خان پہ رب فرما رہا ایو کلو فرما لو جی ٹھا ساٹھے یار کی ہو اتنا اے ادھر ویکو ہاں آواز تو اچھی ہو گئی لا کر سوا کام لا شروے پلے بھی کوئی شائل نہیں پی امر ضائع ہو گیا کیا دن پتہ لگے گا جب ناما مال بالکل سفر صفر سفر ہوگا تو کوئی شائل نہیں ہوئے ربا, ربا چلے ربا چبا بسترے رب فرمائے گا سب کرا ہاں کہوں لا یا جلدین آمنوا لا کر سو تینجیے بلا کر جہرو رہے عام آو تم ربا نالے تو آ کر میں اجر لا یو آسان تقریر کرا گا ناراض نہیں ہونا ابھی نہ دیا گے یبا نہ میں ضائع دیکھو نا میری تھوڑی جی گل بات ہے یا نہیں ماری جی تھوڑی جی بالکل پھر میں کی ان ان ان اللہ اللہ لا تو میںڑی دوسری عمل فرمانڈ ہو جان گے بکار ہو جان گے خبر دے گی ان لا لا تشورون پے نہیں پہ دی دی دی دینا جن نہیںلا بندیا ربران نے بھی اگر توہین تو بےستی کر جنہاں نے زبان چبانی نہیں کی بکواس نہیں کی پاؤں نہیں ماری بک بک, بک, بک, بک, بک با نہیں رب سونا ہو سکتا ہے تو فی نصیح جنا ایک بار بک بک کر لیے دوبارہ ہی نہیں کرتے ٹنگنا ضرور ہے تعین ایک ہوگی بیان کرنا کرنا ہی کرنا ایک میری گل سمجھو ادھر ویک توجہ قرآن دی گل ہے کہ ادھر ویکو قرآن چیز کھڑا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم اللہ تعالیٰ فرماندہ اولاخراہش کی دعا مانگے نہ مانگ ان تس تخراہ سب آئی نہ مر سب آئی نہ میں ادھر اکل دور دے دماغ تاشب دی پٹی چڑی ہوئی نا وہ کے نبی ربارگاہ کن مجبور ہے رب فرمایا تو سیا دعا کر باوے نہ نہیں پر جس وقت شریعا نے دل اس روشنی منا کر دیا دعا نہ پھر بھی یاری چس گل سنیا جی تڑپ جاؤ گے تو منگے میں یاری چس نہیں ہے چھاچوں پھر بھی یاری نہیں دیکھو نا صرف کے بدلنے سے آواز بدل جاتی ہے ایتا سن کے تے آدی مان خراب کر لیا کر بھی, او بھی تے قرآن پڑھتے نے سننی بھی تو قرآن پڑھتے نے پر میں تعوی اگے بھی مثال دے چکیا وا ہر ایک نو راز نہیں پہلا ویخ دے اینے دے اور اپنے دل دل کے آس طور پاں گا تو جو میں ناراض تو بغیر اگر تہ بھی دوں گے تو مجھے گسا نہیں آئے گا اب جی گل کی تمج آئی ہے یا نہیں اگر کوئی بندہ جدو رار کا نظر نہیں آپ محفوظ کرنے کو ما تا سرو ایک عمل ٹوٹ گیا دوسرا کین تم لاتا شروع پلے بھی گل نہیں پہن دینی کیوں توبہ کرانی اے اے اے یار بیک ہوتے صحیح تو دے کوڑے نبی, جی نبی مجبور ہے جی آخر نبی مجبور نے سارے نبی شان عزمت بھی مار دی اگر میں دنیا کی آکے گی رب نے پیار کیتا اپنے حبیب کے محبت کی اپنے حبیب کے منگیا منگے محبوب یہ نہیں سکتا سی ہاتھ خالی ماؤ گے منگنا ہاں اس واسطے نہیں موضوع پاسے جانے ہیں کو دیر اللہ تعالیٰ منظور ہویا میں انشاءاللہ شاء اللہ لذیذ بیان اپنے سامنے رکھ لیا قرآن شریف ٹھیک ہو گیا نا ہون اپنا موضوع کی میں جی کل دے مطابق کہ سنا گوس پاک بنیاد گلن چلن تھوڑی جی گلے پتہ لگے گا بھی سڈا گوس پاک سرکار بلیاں دا کی شاہ تو خبر خبر جنو دینا بھی ایک سوال اگلی تقریر تے ہو سکتا ہے دے دینا چاہیے میں پاک شاہ کچھ نوک ٹوک بھی کچھ تنقید یا اعتراض والی سہولت تو ذہن دن اعتراض پیدا ہوتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے الجھن بن سکتی ہے موضوع میں سیدا بیان کرنا زیادہ مناسب ہے مگر نوک ٹوک اور اعتراض یہ مجبوری ہے اس مجبوری نو شروع سے ایک بیان کر لا اور تھوڑی جی بیان کر لا کہ اتراج معاشرے تنقیدوں یہ بھی دسیا جائے گا کہ گاؤں سب کے نعرے مارنے سوکھے نے گاؤں سب کا بننا بھی اوکھا گو سب بنتا ہے ادھر دیکھو شاہ سب کبلا شریف نے بھی مثال اے ایسا چراغ ویک چسا تے سر تھوڑا تھوڑا لا دیتا ہے تھی لگتا کنے کلے کلے بندے نہیں چراغ کلا چلنگ چراغ ہے نا ویسے چراغ کے بارے بزرگ لوگ گل کر گئے نا فرمانے جا چھوٹے تھل ہے پرانی زور بالکل پریشانی نہیں پریشانی نہیں پھر جب ضرورت پیش آئے گی بول لو گے توجہ ان کے تھلے کی اے چرا اے روشنی دینا میں فورن پریشان ہونا کہ میری گل لگتا ہے اگر کیمتی ہوئے تو ٹھیک ہے کرو اگر تھوڑی جی ہلکی ہوئے ایک بار میری گل سن لو اس بار چراغ چاہو اختلاف نہ پہ نا اختلاف نہ پہ بھی چراغ دے تھلے روشنی ہوں کچھ گل کر رہا چراغ تھلے نیری کیے روشنی بلب تھلے روشنی فرق کیوں حالانکہ وہ بھی روشنی دونوں روشنی لین دینا فرق کیوں ہے دے, نی حقیقت دے, اندر دے دل دماغ سمانے جا دے دے دے دے مطلب دیکھو پرانا زمانہ سی پرانا زمانہ سی, پرانا سی اس وقت نہ چلو نویں زمانے کی پہلا گل کرنے آ نواں زمانہ جیسے تھلے روشنی اسے نا جی لوگ ہے نا یہاں کا دل دماغ بھی بن چکیا ہے دنیا اے دین اجر جائے غیرت اجر جائے, حیا اجر جائے، ہو جائے. آخر لا فکر بلکل دل پلیت ہو فکر مگر دنیا چاہی دنیا جہان روشن ہونا چاہیے پر جہاں سرسمان لو کسم خوراک کا دماغ دنیا جہانے آخرت جہان روشن بھی ہونا چاہیے چمکن والا بھی ہونا چاہیے سمجھو. اپنی ایک مجبوری پیان کر رہا نا کہ میں ایک مجبوری کہ مرتبہ نہیں ہاتھ بڑا بڑا بان کے عرض ایک ورہ قرآن شیخ سپارا کا مطالعہ کرو اللہ فرماندر گل سمجھا نہیں ہوا مچھر دی رب نے گل کسی ویک ادھر پریشانی رسالت دی اگے جا کے کے ظلم برق رب اتنی رب سونا مسالا کا رہا ہے رب سونا موضوع بیان کر رہا ہلا جستا بہ دا اعتراض دا جواب بیس پتا لگیا موضوع بیان کر دیا, کر دیا نال مخالفین کا کھوتا بن چھڑنا میرے کو لال نہیں نا رب قرآن چاہیے جی یا یا یا یار سوار ہوں ٹکتے نے سہ چڑھتا ہے وہ جدو سا, سا لیندے نے سامان سا قسم فل مغیر ادھر ویکو فل بل آد یاد دبہ جانا لگتے نے بٹرا پتھروں بچوں چنگیری نکلتی ہیں سن وہ بھی بڑی چنگیا لگتی چنگیری قسم اگیں میرا پل مہیل فرماتا او مجاہدین لانوی او گھوڑے جہے سویرے سویرے نکل گئے نہ آؤ ویستے ہیں نہ تو ویستے ہیں کافیا رتے تھے کر کے بڑھ کٹ کے مس لینے فرمایا اصاؤ نہ مجھا پیار کرنا جنابی والا شار انجویا کہ میں چراغ چراغ کمرے پیا کدے بج دے بجد کد بجدا کدی بلدا کدے بجھد کدی بلدا ہے, ہے؟, ہے؟, ہے؟, ہے؟ میں ڈبی قریب گیا میں آخر نہیں ڈبی جس چراغ چرغ کی دبی چراغ دی چبی ہے میں خیر پورے کمرے تو کوحرام برفا کیا تر تر تر تر تر تر تر تر تر تر تر تر پورے کمرے نو پریشان کیتا ہوا ہے خاموشی تو روشنی دینی سی سے رولا پاؤ کی ضرورت کہ رہی ہے تکو کے روشنی دے لوگ اپنی گپا دن اپنی گل بات اپنی گفتگو اپنے کلام کے اپنی خوش قبل محسوس نے تر یہ رولہ کیوں پی رہی ہے ویسے سارے امام کہ دع بل اکران سبر تو لے کے شام تک اگر اپنے یار بالکل فضول بالکل دھویا عزت خیرتالی گلا کرے تیرے دل زمیر ماسا دھچکا نہ لگے قرآن کا ایک سپارا پڑھنا آئے تیرا دل گو میرا ہوا دل مسلمان ہے خیر میں میںک گل کی یہ تو ارولا کیوں پان دیا شور کیوں پڑھ ڈیا اے تیری آواز در تبدیلی کیوں ہے روشنی ایک کم ہے ایک آواز ہے تک روشنی بالکل کدے بجنا کدے بلنا ہے کدے بجھنا ہے کدے بلنا ہے تبدیلی روشنی نہیں ہے روشنی ہے تو بہت میں قد بج پینا ہے کد بل پینا اور دوسرے طرف یہ ہے تیرے اندر اج عجیب کیفیت بن گئی کہ تی شور پا رہ چراغ نے مینو جواب دیتا ان آخیا مولوی صاحب گلا کر سوکھی نے اعتراض کرنے, کرنے جی اچھا لوگ اتراج کر دیں اعتراض کرنا سوکھا کام میں اتراج کرنا سوکھا کام میں, کرنا سوکھا دینا اور او اتراج کر دینا سوکھا اتراج بہت اور جانا چاہتا انہیں آخیا گل یہ تیرے اتراج کر دگلی گلجھن کی کوشش نہیں کی تھی. اگلی گلجد کدی بھی اتراج نہ کرتا اپنی زبان اپنے دندا کے تھلے سنبھال کے رکھنا اور اے ہے اپنی زبان و حرکت اور میری, و قدر کر اور میری مجبوری نو سمجھ کے تاج مدر کرنی ہے الجن کہ مسئلہ کی ہے سونا نہیں ایک منٹ جاگ کے بیٹھو میں دیکھ رہا نیندر آنی شروع ہو گئی ہے بالکل یار دوستوں مگر ایک منٹ میری بات نمجو میں بھی مجبور ہوں اے میں ایک منٹ ارج کر دیا بھائی صاحب تصے رام فرما رہے ہیں صرف تھوڑا جہ گلجو گل یہاں چاہنا تو گل تمالت کہ میں آخیا خیر پہ رولا دس کے ہے جڑا میری بتنی تیل ہے یہ پانی کی ملاوٹ ہو گئی ملاوٹ ہو گئی ہے میں تنگیا پیا کدے بجنا کدے بلنا کدے بجنا کدے بلنا کدے بجنا کدے بلنا جی تسا چاہتے ہو کہ میں خاموشی نال روشنی داں رولا نہ پاوا نکڑ چلا پھر میں چکدہ ہی لگا ہی داں رولا نہ پاوا چپ کرتے روشنی لیا گا مو رولا نہیں پاوا گا موی شور نہیں پاوا گا کہ سونے کے ریاست نے سوائے ترکیب کے ہو گئی نہیں انہوں نے جو جوکہ ٹوکا پیرا کے موبیاں کے خلاف بولنا حکومت معاشرے کے خلاف بولنا کے خلاف بولنا تعلیم کے خلاف بولنا کالج یونیورسٹی کے خلاف بولنا انگریز کی تعلیم کے تعلیم کے لواس کے خلاف بولنا کے خلاف بولنا یہ نہیں ہر جاب دیا گے پروڈکٹ کوئی مشہور نہیں کوئی لڑائی نہیں پہلے ہے جب کلما نبی کا ہوئے طریقہ کافرتا ہوے کلما نبی کا ہوئے زبان سے بولی کافرتی ہوما نبی کا ہواس کافرتا ہوس مت کرو سال دے کے مسئلہ سمجھا ہوگی تیری پاکستانی آرمی کا منے بردی پال ہوئے تو لوگ کی آخ گے آخنگے کوٹ مارشل کر لو آتے میرے دل چمت دا پیار لوگ آپ کو چب کر پک پک نہ کر اگر تیرے دل کے اندر پاکستان دا پیار ہوتا کہ میرے تیرو لواس بھی پاکستانی چنگا لگنا انڈی چنگا نہ لگنا اس طریقے نال جب قوم نے کلوا پڑیا نبی کا نواس پایا کا ایسا عاشق وہ چلیا جی نبی آشک ہوگا کہ تیروں تاریخ نبی چن لگی اگر نبی آشک, قرآن لگ اگر تو آشک لگا لگ اگریزی بولی لگ کے بجائے تینو نبو لال ابھی کا قرآن چاہا نہ لگنا اگر تبھی آشک لگا تو تین نبی کا لباس چنگا نہ لگنا اگر تبھی آشک لگاجر آلو وا منہ چلانا اس کے بجائے نویس چہرے سے سجا دی تینوں دوبارہ نہ لگنی ادھر ویخ کرما نبی اب جاسرا کے طور طریقے ملا گئے تھے وہ یارہ چراغ جن دل دن چیس فکیر نے ایمان کا دیوا روشن کیا سمجھ ایمان کے کرے گھر کر کرتا ہی رہے گا سارا زبان بند کرنا چاہیے کر کرنی دشا بند کر دے ساری سیری کیونکہ جتوں بندہ کسی بہ جانا پھر بڑی مجبوریاں سرتے آ جائیں پھر مجبوری نیا کرنا پڑتا یہ مجبور تو مجبور بس, تو مجبور بس تو مجبوری ہے یہ کچھ نہ کچھ مجبوری ہے اس لہجے دے اندر گفتگو کرنا کلام کرنا اپنی طبیعت تے زور گفتگو کرنے آپ رکھنا اس دے اندر کچھ مجبوری چلان کے اندر جذبات آ کے بولنا برف تک نہ رہی شیلا مسالی نہ رہی علامہ اقبال ورگا بندہ گل کر گیا آپ نے فرمایا سمجھا جی، سمجھا نالی سمجھا نالی کر کے میں جنیا روحاں ہیں جنیا روہاں سے نکل جانگیاں جدا ہو جانگے لوگ مر جانگے پر ہوں جدو روہاں نکل گئی نے روح نو واپس جسم واسطے جسمڑے جسم داخل کر فکر کے باجے نو بجایا جائے گا آپ فرما دے اس فکر کے باجے کی آواز اتنی حیدناک اتنی خوراک ہوگی اتنی روح ہوگی اتنی شاشتناک ہوگی دلانوں روح جسم کو نکل چکی آنے ساریاں واپس مڑ کے بار جان اللہ کا فرما ہے اور فرمایا چلو جب قوم دیا کا ختم تک نہ چھو سکتی تھی جن کو فرشتوں کی نظر آج وہ روڈ پہ بازار نظر آتے ہیں لیکن وہ چڑے گارا نہیں سن کرتے انڈیا کے نال بٹھا کے بخاو بنوایا جنہ کے چکی سامنے لچکدار لہجے نال کلام نہیں اپنے کئی سر فیلڈ پیگل چاہیے بدلیاں چیشی فکیل خیر کلاکاری جڑیا خیرت عالیہ روحا جسمان چل نکل چکی نے یہ دوبارہ داخل ہو جان پہ لگے ایک جی مسلمان ہون جہاں مسلمان سلبان صلاحدین یو پی کا نقشہ پیش کرنے والے ہو محمد ابر قاسم دا نقشہ پیش کرنے سونے گدڑ بکیا لانا ہو رہے رب قرآن سامنے رکھ کے گلا کرا کام ہے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم مدان پر بدا ہاں کرنے والی آدھا یہ تبیعت کے اندر بڑے جذب ہے تو بڑا حصہ ہے رب سے اگر تبو صاحب سلیم اگر تارولی سلادو سلام پڑاؤن کے دربار فراؤ کالا کفر ان کے دربار چیجے رب فرما نہبی نرم کلام کری کلیما نرم کلام کری سخت کلام نہ کری رب فرما دے سخت کلام نہیں کرنا نرم کلام کرنے تسا سخت کلام کر دے میں جواب کتابی رو نہیں رب دوسری فرما ہے میرے حضور سیدی ندی حضرت اللہ ہو شمشیر نے فرمایا رب نے فرمایا, یا یا مفارا علیہ جانن ویتر ویت فرمایا حکم حضرت موسا کلیم واسطے ہندم آیا وہ سونے آ جنو جی تے منافر اندر دے کوڑے آم انرمی او کرنی خوب سختی کرنی ہے <تصفح> کتنے بیٹھے سانو ون آلما کی قسم ہے جیڑے جھڑک جھڑک کے لوگ آسان کرے ٹا ٹا نہیں سر پرچے کرا چڈنے ہو دلال کے بدال کتر کے گل کر رہے ہون میں سمجھانا ہے پاک دی شان آپ مگر ناراض نہیں ہونا اس پہ ضرورت ولا قرآن بس ایک ہے نہاراض نہیں ہونا بالکل ناراض نہیں ہونا ضرورت ولا گل میں قرآن چاہیے اے سمجھ لاؤں گے سمجھ لاؤں گے نا میں ناراض حقیقت ضائع نہیں ہونا جہاں بندہ سمجھے گا ان شاء اللہ وزیر یہ وقت سے کم دے گی ہوں میں ضرورتیں بدایت لمبی نہیں ناراض نہیں ہونا لمبی نہیں مختصر قرآن چاہیے کھول کے واقعہ تے تفصیلی طور تے نا چیز گفتگو ایک تھان کر چکا ادھر میں ادھر دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے جس وقت کتے کی گل کی نا جا وا گیا گل اتنے میں نے سیکھی تھی تفصیل کرتبی شریف لکھا جس وقت اشارہ تو جی یار چڑ کے چلے گار پتا انہوں کا نہیں سی ایال تر پیا وٹا مارا کتے نے اگوں جب دبا زبان دینا کوئی انہیں گلط کر لوا لفظ نے کی بولے سر امام کورت بھی فرما دینے اللہ تعالیٰ ایک گل بیان جس وقت واقعہ پورا بیان کر لیا ہے نا واقع پورا بیان ہو گیا یعنی چل رہے سی ہال تک اللہ تعالیٰ ایک گل بیان فرما ہے بڑے گل سمجھا جی مشکل نہیں ہے تو تو کی میں کیونکہ اگر میں گا خود ہی پریشان ہوا گا میں گل آلے پاسے تبج رکھنا ادھر ویکو گل سمجھا جی رب سو نے جس وقت نہ ذکر کیا نا اپنے پیاریاں کا پیار ذکر کر کے نہ رب نے فرمایا پوری ولیان کی امت نور کیوں اللہ اگر نے کوئی کون گمراہ کرد کون گمراہ کرد رب واہ جنو اللہ تعالی ہدایت <سرح> ادایت پاندہ دوسرا بندہ نہیں پانچ ادھر بھی توجہ دوست فرمان ہو جاندے نے گمراہ ہو گا ہدایت گا ایک نہیں ہونا باز تفسیر تفصیلات باز ایتا کردیا نے ادھر ویکلو بھی, بھی کثیر فیح دی کثیر ہاتھ بن لے اگر گل دے وزن نہ ہوے تے تساں بالکل تقریر چھوڑ کے چلے جاؤ میں ناراض نہیں ہوواں گا اگر وزن ہوے تے تساں گالوں میں تھلے سٹو تے پھر میں کچھ کچھ ناراض ضرور ہوواں گا جو دل بہ کثیرہ وجہ دی بھی کثیرہ اینو پڑھ کے کئی گمراہ تے کئی ہدایت پا جاندے کئی گمراہ کئی ہدایت کئی گمراہ کئی, کئی, کئی, کئی, کئی, کئی ہدایت قران ہے پھر پتہ نہیں کتا کیوں ہوے گا پتہ نہیں رہ پائے گا اے قران دی ایت دوسری ں تے رب سونا ہے مے یہب اللہ وہل موہ جن رب سونا چاہتا ہدایت دینا جنوب چاہتا گمراہ کرتا مگر گمراہ ہوتا کی نانک دا لا بلی شعلا وہ قرآن پڑھ کے بھی ان گمراہ ہوں جنہوں ولی نہیں لگتا ہدایت نہیں بند قرآن پڑھتا جائے بلیا دیا جڑتا جائے سامنے تو سا میری کہ ادھر اللہ تعالیٰ جی جانا جان تو سچے کھتے کیوں دے میرے کو پتھر دل میں کتنی بڑی سجا پیا تو چکر گیا اللہ تعالیٰ فرمایا یو دل ہی کثیر آجا حد ہی کثیر ویری بات مزاج سارے ایک طرح کے تو نہیں ہوتے میں سارے گھر سمجھا سارے خوش ہو کے گمراہ گمرہ ہدایت کہڑا پڑتا ہے رب نے اس قرآن کی آئیت تفصیل دوسری تھان سے کی مئی دل لاہو وہ جن رب چاہتا ہے ہدایت دے دمئی لے لو گمراہ دلو بھی کثیرا کئی پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں یگ لمراہ بل <سؤال> تاجی لا لو بلی چم مر شے گا بلی چم مر شے را بلی چم مر شے دا پرمایا گمراہ ہوئے گا جنا کوئی ولی نہیں ہوئے گا گمراہ وہی ہوئے گا جنا کوئی مرشد نہیں ہوئے گا قرآن پڑھ کے گمراہ نرشا فل قرآن بھی ہونا شا فل حدیث ایک منٹ آپ اس جگہ تقریر بالکل روک سکتے جنہ بندے گا. پڑھنے گل نہیں ہے تو سا نہیں بیل گال لے تو بڑی زبردست گل پر ہے موجود گل آئی ہے اے ویک اپ یہ آیت شریف پڑھی سنویں سپارے وچوں پندرویں سپارے وچوں ہوں میں چلیا قرآن دی آیت پڑھن واسطے یارویں سپارے چ گبراؤں نہیں گھبراؤ نہیں جرے دوست جا رہے آخو بیٹھ جاؤ میں سور لان لگیا بالکل نہیں ہونا تو ایسی ویسی پریشانی نہیں لے کہ ہے تے پھر تقریر ہے تو آخر آخرکار سامنے تکلیف تو سہ نہیں ہے ایسی ویسی پریشانی والی بات نہیں ہے مگر جیسے دوست گلجنا چاہتے ہیں او سمجھو لسٹ آسان جی ہے. مشکل نہیں ہے مگر ہے بڑے جاؤ کالی آ رب کا قرآن ہے اپنا کنواں سارا واں سکارا بالکل کھول کے سامنے کوئی دادا نہیں کوئی فراڈ نہیں کوئی غلط بات ادھر ویک اللہ تعالی نے اتنے گل بیان فرمائی جدو رب سو نے اپنے بلیا ذکر شروع کیا نا کہ رب نے کی فرمایا رب نے فرمایا اللہ ان جدیا کا ذکر شروع کیا نا تو رب نے پہلا لفظ کی بولے اللہ لمانا آپ ہی بنے گا خبردار آپ جاند خطرہ بھی تو لکھ دیں خبردار کیا مطلب چھیڑ کھانی نہ گے بگرا لمکیا اللہ ہجن وہ چلے انسان بابا فرید کے آس پاس ایویں بک وقت لمیا لمیاں گاڑیاں رکھ کے شروع نہ کرنے اگر کمبے ہاتھ لے گا جان دے دیکھے گا جے سارے گریب زبان کھلی تیری زبان کٹ کے کتنے جان گیا باب فری دربار تیری ایڈی طاقت آدی آدھے رہ گیا گہرا دی وجو ہے میں جگر چیڑخانی کی فرمایا نے پیار دشمنی کرنا ہے میرے پیاوت رکھنا میں جنگ کرنا میری بارگا کے اندر پورب حاصل ہوتا ہے میں آ پیار دوں کہے سارے پیارا پیار کرنے والے آدمی کہے ساڈے پیاروں محبت کرنے مطلب جدو ہاتھ لگ جاتی ہے سمجھا گئے اتنے فلانے میں نظر لگ گئی ہے تو بیمار ہو گئے میں آخیا چلو اگر بہڑی اکھ لگ سکتی ہے چنگی کو لگ سکتی یہ درخس کا کر کے ملا کاری راہی ماری بڑی وی گل کر گیا آ فرماتے دنیا گھر بلیے ہائے سوئی اچالا سرا روسے ماں واہے را لے ماں ون انسان فرمایا رب بجے ولی اک در کا رکھی ہو کر قدرت رکھی ہو جانے اپنی اکھانیاں نہ لیا جتنے کو نمین حکم کرتا ہے واہلال ماہ آل چڑا بل پاس راسالہ راستہ مسلمان بنا ولم انسان گل مشہور ہے نا گل مشہور ہے استاد پیا پڑا انسان بنا چڑنا یہ کھوتا پیش کیا استاد جیورا نے پندرہ سوار کھوتا انسان بنے بن گیا میرے والے کا رسا انسان بدل گیا جدو پایا نا اگلے نے ماری گنتی آخر من گیا انسان بن گیا پر ہال تک گنتی ہوں سڑی میں تھوڑا خطرناک موڑ ہوئے نا خطرناک موڑ کیا مطلب متا تینو آدمی گڈیا دریکا بہت مان دن آ جا اپنی ڈرائیوری دیکھ میرے کو سے بڑا قیمتی موڑا یہ بڑا خطرناک بریک نہیں چل گیا صرف احتیاط چلے گا یہ صرف احتیاط چلنا ہے بریکا نہیں چلنیا رب کے وجہ شریر ورگیا جی جمے دوری ورگیا بھی جی احمد نہ ورگیا بھی امردانی ورگیا جی دکان پار سرکار میرا دی رب العالمین نے فرمایا وہ خبردار آدیا پٹھیا سیری ان جنابے والا تصویر دیا گلیاں مار کا شریر خبردار اسمانا ایتی نہیں چلن گیا تیار چاہنا اس گل موڑ لانے واقع تھا یہ سنایا اتنے بھی سی بالکل موجود ٹکانے آیا بابا فری سرکار ہے نا بابا گنگے ویسے مزہ نہیں ایک کے پا لو بابا گنجے شکر نسری وی ممیری پر مارا بو گا مدد مدد آل <سؤال> کے پڑھو نا بابا گنجے کر کر کر کر میں میرا بابا فرید تے اپ دا مرید خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی افواد الفواد شریف دے اندر فرما دے ایک بندہ حضور غوث دی بارگاہ اندر گیا کہ خیال ہے غوث پاک سرکار دی بارگاہ دے اندر کی شیر لا ہو جائے کی شعر رچے اے ذرا اوکان کار کا نظرہش کیا ہے اخباروں پیار شریف کے اندر بارہ تک رسول فرح شاید ہاتھ محرت سرد بھی رضی اللہ گئے آپ نے سوپ فرمایا آپ سن اکا دین و شم سنا آتا تنا فروٹ اولا آپ نے فرمایا گلایت دیا سمان بھی سورج چمکے نے بڑے بڑے سورج چمکے نے, نے وشب دل غروب ہو گئے آپ لالا گرو گرو کر ابدل کادر کا سورج چلو کیا مت آ سکے ابدل کا سورج گروپ نہیں ہو تاں کر کے ہر ایک مریدا سال کے اندر ایک بار ہو لا لو آپ کو لکھاؤ پر مالا پی دکھ مصیبت کے اندر پھنس آؤ پریشانی دیا لمجے جن والا جی کا ڈنگ منگا جان کے دماغ ہل جائے آؤ پر مائی سو جاؤ اور راجا نظام گبراؤ تقریر بڑی چیتی بند ہو جانی پریشان نہ ہو میرا ارادہ تھے پر اگو رہی پچھڑے پاس دو تین نہیں دو تو توجہ ایک بندہ بند ڈگ ہڈیاں ٹھا آپ نے فرمایات راج باد لسلا بنیاد خان خا میرے دربار ادھر ہو گیا دربار ہے تو لگنا ایک ادھر ہو گیا ایک ایک نیادا. نیادا. میرے دربار دام تھلے گیا ہر شہرا اور چلے انسان اندر اٹھنے والا کھولے میرے مر. خاص دربار بے عجبی کرے اس میو نہیں پتا میں بارے آخر میری خبر نہیں ہے سونا جرا میرے خاص پاپ کی گیا پک کا کرنا لیا سونا دیر تک ملا ملا مانا تھوڑی بالکل بالکل بالکل تھوڑی سی سوکھی آج بولو نا سرحادر سب انسپیکٹروں گا ایک انسپیکٹر ایک فلانا سی ایک فلانا سی ادھر اس طریقے کی ساتھ کر سارے بڑا ہنسی ہوتا بلائی کے کبرا بعد کاس ہاپ گرام کے کول آئے اس بعد میرے مولا علی مشکل کو آزم کر تباد اس بعد پھر حضرت کے گرام کے کلے امام آئے حضرت مولا علی بعد حضرت امام حسین حضرت امام حسین تو جناب حضرت معامل زانوراتی حضرت مام جانورات حضرت میں ما حضرت امام باپر تو حضرت امام جافر سادت حضرت امام جافر سادک تو حضرت امام موسا کا حضرت امام موسا کامن تو حضرت امام علی رن حضرت مامے رجا تو بعد امام تت علی امام میں تکیری تو بار امام نتی امام میں نتیری تمہار امام حسنس کرو نہ امام مہتی تو پہلا پیلا فرما لے لو جیت آلو زانوی فرما لے لو فرمایا کلعہ دنیا پوری دنیا کو جا شاہ ہو گیس کو فرمائیں گی مطلب تا دیا گان دیا گا پر ساڈے ندی کے اگے سر چکا پیما اس طریقے میرا خاص ملک چلا آپ نے فرمایا راوی ہادی والا رکھا بت میرے کرو سچے کبے نہ دیکھا کرو گیا میں اچیا کر سچے کبے دن نہ کرو گا سنیا گے تیرا ایماندار ہو جائے گا یہ گل کی مجھ سے میرے آخرکار آرکار کے حوالے دل کی ایک گل دشمنا کے گھر بھی سنا سننا نہ اپنا گول سہار ویسنا دشمنوں میں گھر کی گھن سنا تیرا دل تھر جائے گا کہ دیکھ میرا روسہ کتنی شانو دشمن بھی من گیا میرا روس میرے گاؤ شانشم کی بڑا واقعی مجبوری ہے میں فرق والی گلا کرنا ہی نہیں اشرف سمان لکھ یہ کتاب لکھنے والا کون اشرف خانوی کیو بنڈیاں کا بڑا واحل بڑا واپس ماؤن اپنی کتاب اشرف سوال لکھ گیا جا نے لکھنا چھ آرام فرمایا درمیل سجنا آم سرکار نے اپنی کتاب کتاب آپ نے گل سمجھا گا اب جیسا پر منڈن والے نے رابے والا تقرر تک ہے میرے بول رہے پیاس گے میرا جس تھکنا شروع ہو جاؤ گے مجھے بکری بند کر لیا گا یہ تو لوگ نا سکنا لے کے میرے ہاتھ کے اندر بتایا ہوئی بڑی بڑی سوڑیاں بڑی بڑی حمتہ نے میرے روس پاس میرے رضی اللہ خطا گھلا محمد گنے آس ولا سر سارا کمارائی ترتا سب وام دیا جل سما دسیاں چکنے جاؤ کر سبحان اللہ لکھنا گلا بالکل مت جانا ہے گھر سننے تیرا سر جائے گا میرا سات وی رنگ لاستا ہوں آپ ہی پارے آپ کا غلام محمد برے سمر محمد بڑے سمر کا غلام میں خدمت ہوں تیرا سال کے لوٹے کی خدمت نہیں آپ نے کبھی کھگار سپیا نہیں علی گڑھ علی گڑھ آپ نے کدے ٹھنگار سپیا نہیں آپ کے جسم دیے مکھی نہیں بیٹھی جی میرے ندی جو نہیں سی میرے نہیں گیا کسم کے مچھی سن نے فرمایا اندر پیر کیے لات آپ نے فرمایا آپ نہیں گئے سابر جتنی لوگ جاؤ پاؤ چلو سمریاں جاؤ نہ سونا سر پر ملک نہیں گل بنانے چاہیے سنا چلا گلے سینا ٹرے دار بولو نا, سبحان اللہ، اندر میں دار بولو نا سبحان اللہ، یہ درمی بادشاہ پر سب کے ناپر بڑا پورے ہندوستان کو اسلام گل میں سنا دیا تا سینہ تڑپ جائے گا میاں میر محمد والے شاہ جہان پاشان میاں جیو میں تبدیل جات واسطے آنا خبر لے. نہ میری حقیقت لبھی جائے تو صاف صاف کپڑا دلش کے پخانے کے کیڑے نال بھی بات کر رہا جی اگر گل چل ہے تو ممرت بہ کے جھوٹ بولا تو میں ایک بار بادشاہ ہم سنگت بھی لیا ہمارا راستہ ایک من جدو گڑی آ کے چھنڈی دیکھتے پورے پانچ کلو بچوں روڑی نکلی شاپ پر درد پایا لے کے گیا میں آیا بے لیا واپس رکھ لے پیسے دے کال پیسے چلے میںلے لا چھلکے سمیت لے کے آیا چھلکے لا کے کھا کے چھلکے واپس کرو گیا باپس رکھ لے پیسے دے دے کبو کر سکا نتیجہ دینا ہونے نتیجہ انہیں آرا دماغ صحیح ہو گیا میں آئی کے پیسے نام دے گیا تھا انہیں آلیا چلیا ناراض تحبیر ناراض ناراض تحقیق اللہ محمد چار یار ہادی راجا کتب فری تو جو میرا رام مات کی چ منور نہیںر چوکل کرتے نے جب میرا مدینے کا یادگار مکے تو مدینے کے اندر گیا بتھیا نے کروا پڑے اگر نبی گل مانو تو اپنے چاچے کو کلو پڑا لو اگر نبی گل مانو ابو چہن کو لے نسل نہیں گا نہیں بچے جمر چیز سمجھ آئی فرقہ تو بولنا چڑیا بالکل آخر میں جکنا کم جنوبی خبران جکنا نہیں خبران بولو سبحاح ماں کے چان سی لکھوا چڈو نہیں سمجھے تو موسم چکی مدر کیا جاؤں فی الحال میرے دوس نے ہوں اپنا ہاتھ پھیلا کا تشتار میرے ہاتھ کے اندر اس میں میرے مالک پوچھ رکھتے رہی مالی کے کون ہے گوپا سوچ رکھتے رہی مالی کون پاس رکھتے نہیں حضرت ایک ہو تھے تلس کے بولے نیا گھروں کے سر بات کی گئی ہے سورج ماں پلتے چار دشان چان شادی چیری گاؤں سجنا یہ میرے نبی وہ کمان جہ ہر ایک انسان جانا میرے نبی کے کئی کمان ہو میری نبی فرمایا میرے حقیقت شرح اس کے اندر ایک گل لکھی ہوئی ہے حضرت ابول حسن اللہ بتا لو آنے میں روحانی درپرواہ کی سات ہزار فوٹان سات ہزار ارشد بلند سی گل ہے میری نیت میں گل مکا دیا گا دو گھنٹے کریب خال ہوئی پی تک گل بھی چی پی ہے ہال ہوتا نہیں کئی گلا نہیں نہیں نہیں اللہ سن کے نا ایک گاؤں اس نے اپنے دوسرا انہوں نے سرل مستنجے مرو آئی کھولیا کیڑے نکلے جو ہےڑوںکلے مے پا جا سا سیب کستوری بوا نکلے بچوں نکلے میں وجہ کی میرا روز فرماتا حال ہی نسا تھا نے لال میں okay <laughs> ویسے بھی تیاریاں ہو رہی نے لانتا تھوڑی لے ہیں بگا جی اگے والی بچے رہ گئے وہ او ہوا مسئلہ پر نہیں جا لتا کتاب ہے نا واسطے تھوک دس یہ پہ ہاں رب نے داری لا دی بولتے نہیں جی سارے گسا میرے گھر گئے جی سارے ووٹ میں دیکھو میں گل کی تکنیچے گا میرے واسطے سارے ووٹ میں افسوس ہی خو بچ ڈگ پیا کی ڈگ پیا کھٹیا سی مگر ڈگ پیا کتا خو پانی پیا پتا نہیں کہ تقریر پریشانی بنتی پتہ ہی نہیں ساڈے بابا جی قید اعظم صاحب آپ نے فرمایا جن آپ پوچھیں گے اسلام کا نظام ہوگا بکواس ایسا نہیں ہوگا خوب بنایا میں کوئی بندہ خنجیر کھانا سی تو ان سڑک مینو نہیں پتا نہ میری بالکل خبر ہی ستا کا موغ ارادہ لیا بالوی خوب چارا پانی کٹنا نہ نہواز شریف روے نہمران خان نہ فلانا خان روے نہ روے کڈا پانی او کون پانی کڈ کڈ ترنے دے دے پانی کڈ کڈ پانی کڈ کڈ کودہ سیر ویچ کودہ جی بات ہے پانی سارا خالی کر دن بھی بڑے لہائے بدبو ہائے بڑا کچھ کیا سمجھ نہیں کی بٹو پانی پیچ بغیر ٹی وی رن بھی ایسا ڈول تھک گیا بلے بچہ پر سجنا بغیر پانی کٹے پانی روحانیت سرکار ہے جو بیان ہوں کر رہا میم سال لگ چکا میرے دماغ ہے درد بولو اللہ اقلہ <سؤال> نا جناب میں رب سونا پتا ہی رب نے فرمایا کھول کھول کے کھول کھول کے ساری انگلہ کرانگے پر جس وقت گالے نکا دیا ہے اللہ تعالیٰ فرما دے انہا لباس اللہ کو مانتم لباس اللہ انگلہ پردیا میں چھے سمجھ جاوے تا کر کے کوئی گالباز ہے تو کوئی گالب پردیا میں چھے میری بندہ ٹکرا نہیں جی میں دربارہ جانا نہیں چاہیے بالکل غلط بات قبر بندے میں ایک منٹ میں دوبارہ میں بالکل یہ کالبدل <سؤال> کچھ ٹھیک اندر کنے یا کنے بھی دفعہ نے فرمایا کہ قبر مومن ریادتن در یاد جنوں ان کی قبر جے وہ جنید باغات باغ ہوندے تو بےمان اندر تکوڑا مستاخ ہوئے کہ ان کی قبر ہوندے تو یہ کہے ابھی تو گرا ایسا تا جاتا کہ جب تو باغات کوئی جاتے تو تو سا تا ہی جاتے بہت دور خرچڑا ہے جڑا ہو وی اگلا اگلا گزارا کیے قسم ہاں آدھے نے خام خواہے میں آیا پھر کر دے ہوڑی ایک بڑا عجیب سوال ہو رہا ہے جتنا رابطہ بلاوے گا نا جنابے ایک منٹ ایک منٹ اگلی گئی کرے گا آگے کی ویتر ہے کہ وہ پردے میں روپ ہوش رہے گر وہ فردا اٹھا دے تو پھر کسی ہوش رہے گا کل پوچھا جانا ہے بسر منتا سے کے من دور میرے منتا سے کے دور یہ آنکھے گا دور پریدی آخری علمہ کو تیرے دور پر دور دور پر دیزار گار سمجھ رہی ہے یہ کھڑا فرشتے پچھڑ گے باگ گھڑتا تکولو کی آدھا ہوتا سن تھک گیا تکریر بند کر دئیے گل کر رہا سو جدو جاب جی کتا نہیں نکلے گا پانی پا کہ نہیں چلے نہ نکلے بھی ہاں جستاد بس روک دے بھی کیوں پہ کٹتے جو کے استاد بھی سیدا کر دیں روکیا کیوں اپنی اکا ہے استاد نے ڈنڈا مارا شگر ہاتھ سے بجیا اڈ کے پران ڈگیا شگرج ہے استاد نے ڈنڈا مارن واسطے نہیں ڈنڈا اٹھایا استاد پیش کیا استاد ہو رہا ہے آخرکار کچھ نہ کچھ فرق تو ہے نا رب قرآن محبت رکھنا اے نہیں بھی لولا لگ رہا قرآن تندرست سویرے جی قرآن کی گل آئے گی تو جاؤ اتنے مسیح مسیح تیرے پترا چتر واسطے بنی ہوئی ہے گل سمجھی جی نا ہوں یہ بھی گل بندے سب تا نہیں بولتے تا کہ مولوی سمجھے گا بڑا مزس بندہ ہے پکی گل ہے سبحان اللہ نہ بولے مزدس جتی چور ہونا اگر چٹیاں لبنیاں ہو سجے خبر دھیان کر لیا کرو جا نہ بولے ان سجے خبر دھیان رکھے چٹھیاں گوم تبج سنو گے نا ایک پھر اس بات غوث پاک دیگا ردی گالی اس گلتی ختم کر دیا گا وقال منصور بن مبارک بارے گلواس منسوخ جانی نے جو چڑھ ہوا جوش میں لے کے گیا مور کتاب اگریزی چکی ہوا آپ من کتاب نے استعمال شہید نہیں ہے ساس لکھی ہوئی کیا ہوا ہے سکاللی کبل کتاب روس پاس <متحدث> کوئی <نہ آو>. سونا یاریاں کر کے میرے اگریزا بکا تصے لا کے بڑے فخر بڑا گندا ساتھی تھی نہ بس بس میرے جان جان دے میں لے کے کے لیا گا ریا دل کی جبات جان لو روشن ضرور جد ہو آپ نے پیار سد کیا جانا They're happy in انگریزی نہیں پڑھا گے تو گزارا نہیں پاک سرکار باغ سکار بھی آواز پھر تیرا میرے نا بھی گزارا جی گل اگر نہ ہو جمے دار آپ نے کتاب مٹا بھی دی نہیں کی قرآن گلا دی فرمایا بڑا ساتھی بڑا ساتھی ادھر اپنے پترائے نبی ہاتھیں بغد راضی بھی آدمی رواں دعا مانے کی آمد. آمد. سونیا با... کافی اگر تا ارادہ وہ کرنا میں اپنی تقریر پوری کر چکا ہوں ووٹا نو میں کون ویسے جیسے پچھلے آئے چل ہے ایک چاہیے نویں حضرات میں ہو سکے تھوڑی آواز فصل چنی چاہیے چاہیے تھی بھی چنگا چاہیے زمین بھی چنگی چاہیے اس طریقے مندر تو چڑھ کے آخر کوئی تین بنا دیا ہی بھگوان تعلق کنویں تورے میں بیائی کا بھی کرنا وہ ا کے سوٹ میں خرچہ آ فرمان مسلمان ویج بھی آج پہچاڑ اپنی عزت پچھاڑ تیری عزت بازار کے اندر نہیں ہے اپنے بادو پسان کے اندر نہیں ہے چہرہ لکھاؤ کے اندر نہیں ہو. ندی کھ کے تیرا سر ندی پاگر سونے پر مسلمان بھیج بھی ہواز بڑا سر پر جس میں کتنے خیر کے کنات کیواز آئے گی آواز کا اثر ختم ہو جائے گا تیری آواز کا رو ختم ہو جائے گا تیری آواز کا ختم ہو جائے گا تیری آواز کا ختم, ختم, ختم ہو جائے گا فرمایا بن کے قرآن پڑے گی تیرے تلاوت کے اندر اتنا گدا آ جائے گا بہن بن کے پڑے گی سنن والا ہو جائے گا اگر ماں بن کے پڑے گی سنن والا لوکے بول جاتے چڑھ کے قرآن پڑھنے والا حصہ میری بات نہیں سمجھ ایک جان ایک جان لگی ہوئی لگی ہوئی ہے ان سوچیا ہے کھانے کا انتظام کیوں کرو اسے خیال دے اندر ٹوننا جا رہا ہے نہر کا کنارا نہر دے نال چونا جا رہا ہے ایک ہاں پیو اپنا پانی لایا ڈرائیور آئی چڈتے نہیں دیتی ماں نے پانی لایا میں مسلمان سدارے تعلیم کے دارہ ڈھڑ پڑنا چاہیے باوے فلا خدا لکے نہ لکے با سو لگے نہ شخص لپ گیا ہوئی نے تک تک کے سر چارے نے کران سمجھ گیا ہے اس کے بعد کرنا دوڑ کے گیا ہے مالی گوٹی کر رہا سی خلاف لگاف بولنا شرم پیٹ پائی ہوئی سرکار پلو ہوئے گاڑ گی پلو ہی نہیں سرکار دیکھو نا ناراض ہو جاؤ گھر میں واپس کر دیا جگوا سدا تے من آنے والے حالت بنی ہوئی جگہ وہ سرکار پلو بھی تو پچھا لے سجے اگر نہیں میون کروی لگی آپ فرمائی کے بچ میڈیا بار کا رکھیں سجنا نبی خیرا ادھر ہوں لمبی گال نہیں وقت گزر جائے گا سجنا <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> سب کا نو دیا تر لو ماں تین معاف کر دیا گا سیم لاتا چلپ کیا کر دنیا اجڑو گی پر میں تیری ہر پر معاف کر ہو کمرے داخل باہر آیا ریمیا <سؤال> لکھ سارا کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے سات روزانہ دے تھکے بھی ہوں جاگنا بھی پھر بھی میں کافی باتیں سنا دیتی نے یعنی عقیدے بھی کچھ نہ کچھ اصلاح ہوئی ہوئے گی عمل دیوی جڑے ساتھی نے گل سنی اور انہاں دے گل ذہن قبور کیتی ہے اے گلاں کچھ نہیں سنن اے تے بالکل ایں اشارہ ہی کیتا ہے تفصیلات اور صحیح پورے ابال اور صحیح حقیقت کیئے اسنوںویں ساتھی کو لے تے استاد صاحب کے اولاد موضوعات ہیں کے سنوں انشاءاللہ اور عزیز دل دنیا بدل جائے گی اور حقیقت حال سمجھ آ جائے گی دنیا و اخرت بہتر ہو جائے گی لی خمسۃ النطفی بها حر الوبائل حاتمہ المصطفى والمرتضى سلام شریف دعا بھی فرمان گی تجارت بھی فرماؤ گے اللہ تعالی ساڈے سرا سا سلامت رکھے وہ آخر گاو نا ایک منٹ ایک منٹ دو اگر کسی در کوئی سوال اشکال ہو گئے تو وہ کر سکتا ہے او میں بعد دیکھو نہ جنہیں ساتھی نے منگایا ہے سارا دن چارے فون ہی سنتے رہ جاؤ کتوں منگایا گلا مولوی نہ آئے تیسرا فون آ گیا جنہوں نے جنیاں گل کیلت ہے خلاف اچرا ہے اپنے دل چل نہ رکھو دیکھو نہ میں گھر کے ویڑے کھلو کے تھوڑا بول رہا ہوں میں بول رہا ٹھیک ہے اگر کسی کے ذہن کوئی گل ہے اٹھ کے بڑے شوق محبت محبت اتراج ہے نہ ہی سر لا رہے نے مینو رولا لگانا کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا چلو ٹھیک ہے فرما دے بھی شیر پڑھتے جی میرے شیر پڑھنا آدھا میں اوی نہیں پڑھ رہا چلو شیر سنو ایک منٹھا رو ویسے تسا کالنا لکڑی بادی ہاں جی ہاں جی جی جی بالکل ٹھیک ہے تسلی جب بڑا سونا میں کریں آخ دینا بھی جن دیر تک میٹرک نہیں ہوئے گی پانچ گیا اونی دیر تک نہ سلسلہ دین اللہ نہیں چل سکے گا یہ ہے میں گل کراض نہ ہواض نہ ہو بنا نہیں ویسے ساڑے, ساڑے لکھ بھی لانت پیگریز آدمی تعلیم میں سرجا تفصیل نہ ہاں اے حقیقت مانویا کی نے قوم میںوٹی جی مثال پیش کرنا جی آخر کہ میاں یار سکوں بولتے ہو اسلام یات بھی ہے اسلام یات بھی ہے میں تک دس اسلام یات بھی کیا مطلب اسلام یات اسلام یات کامل نہیں نال ہو رے گی نہیں کامل یار نمجو انگریز نے منسوخہ چلے کہ آسان ہر معاملے مسلمانوں اپنا بہتر کرنے کی کس میں مسلمان تعلیم کا پڑھنے ہے ہاں بچارے لکھن آ یہ پتہ نہیں لگنا لکھنا کتنے لکھنا کی ہے تو تھوڑا پر پٹرول لڑکی چاہیے تو یہ پتا لگیا لکھنا دیکھو نا پٹھے مٹے کے گھر بھرا بھی ہوگتے تو تین کنہ آخری کری چی پھر اللہ دینا شاید دیکھو جوڑا جو ہے روٹیاں نال دو جیرے نے پورا جورا خرید نہ پورا ایک بار یہ پورے ملے دا چکر نوکری کر لگیا کہ گلامی کرن لگیا کہ جنابی والا سیر چکا لگیا نو لگا چس آدمی تا کر کے آس رہے اگریزی نہیں بڑا گیس سان قرآن کیوں سمجھ آئے گا اور بے وقوفا جنہوں نے قرآن دیا تفصیل امام لکھا نے گ Okay, yeah, yeah, ترقی ہو رہی نہ کرنا کنہ نے جنہوں نے آپ کرنا سیٹا نہیں یادر دیکھو اسلام کا پتا ہی نہیں کتوں کرا <متنسان> چلو ایک سوال ایک دب ہوا رہو بندیاں چلو اج کل تو سل ہے مرزئی جہزئی مرزئی ہو نال نہیں میں ٹھیک ہے نا کوچنا یہ ہے مرزائیا کو قرآن پرانا جائز ہے جیسا جب انہیں استاد نے جواب پورے دہر میں ایک گلاوا بنا کون دن لگانا چافر نے کافر کو پڑھوایا زور پا کے سونے کوئی بندہ آ شراب پینی جائز کہوں پیسے بتاج نہیں پینے آخر بےفروف پاگلے سرکار نے منشی بنانا گوبارہ نے کر دے اچھا پھر دیکھو کتنی عجیب منافقت انگریزی نہیں پڑھا گزاں بیٹھے جہاں پڑھ کے آدھار احمد خان بہت ہے بڑی سونی گل کر گیا بھی, بھی پڑھتا آدھا بد تری قوم سے خچر بنتا آ سمجھ لگتی نہ کو جواب ماڑا موٹا ہو گیا ہاں جب اسلامی جواب کی, اسلام اسلام کی ہوا میرے نبی نے فرمایا فستر دو را تانک تانک پہلے بعد والے حکم ہوئے حکم کے بعد مسئلے سابت کرنا بند کا شراب ہی آرام مند پیسہ شراب بھی سمجھائی نہیں آئی جہاں مولوی گل کرتا ہے سمجھ آئیے نا اللہ تعالیٰ گلا قبول فرما لے ہی ہو گیا اللہ تعالیٰ قبول مزدور فرما کو سوال ہے تو کر ہے سوالا کے جواب دیا کہ شیر وہ تفصیل ہو جانی جی سرکار ہاں یہ میں پڑھا گا نہ میری پندویں سدی بڑھ جانی آدھی مرضی ایک شیر پڑھ دے ویسے چلو وہ oh, بڑے <تصفح> بڑے نہیں <تصفح> ہے <تصفح> <تصفح>